وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور شفات ناؤ کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں